فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقَرَأُوا كِتَابِيًا جس شخص کو اس کا نام عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑھ کر کہے گا یہ لو میرا نام عمال پڑھو اس دن جس کا صحیفہ عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور مارے خوشی کے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہے گا کہ ذرا میرا صحیفہ لو اور اسے پڑھو تو صحیح اس سے تو روشنی پھوٹ رہی ہے اس میں گناہوں کی سیاہی نہیں نظر آ رہی ہے مجھے دنیا میں اس بات کا یقین تھا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا اسی لیے میں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس دن کے لیے تیاری کی تھی اور گناہوں سے بچا تھا اور اگر کبھی نادانی کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتقاب کیا تو فورن اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس گناہ سے تائب ہوا تو وہ گناہ میرے نام اعمال میں درج نہیں کیا گیا